No, <laughs> <سؤال> انفرادی شاند حوالہ جاتے جماعت مبارک خطبے پیش کرنے حال کہ تعینات نہ چیزوں شرک سفر فرما سنا سننے سارے دلانے سرکار بار کی دے سیارے وار دی کما حق کو ہو اور آپ سان کامل اتباع کرنے تو جس کتاب اج دی گفتگو پیش کرنی ہے اس کا نام ہے مکی شاہ علی احمد اللہ کتاب ایک جلد اپنے اور, اور بالخصوص <تصفيق> ریا اور سہاب کام دشمن اُنہوں کے ارادے چی لئے صفحہ نمبر اکانوے دلتے الفصل مفت سیدنا ابو بلدر صدیق رضی اللہ تعالی عنف فضائل اور کمالات بیان کردے ہوئے دوسری فصل کا قنوان جو آپ نے دتا ہے انہیں الفاظ نے آپ مانتے نے کہ آپ ذکر مبارک جیڑی دن فصل میں بیان کر رہا ہاں یہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان فضائل کے بیان چھ فزائل کلے آپ کی ذات واسطے وار کیتے گئے مطاقہ دے انفرادی ان کمالات یعنی ایک اجتماعی شان کرام دی ہے انفرادی عظمت و شانک جو آیات قرآنیا اور جو احادی سے نلویا وارد ہوئی نے بیان کیتیاں نے اور اس اسمن دے اندر تقریبا قرآن مجید فرقانے حمید دیا یار آیات بناد آپ نے بیان فرمائی نے جہڈیاں سی ابو بکر صدیق بالکل بارہ آیا جنہ کے ابو بکر صدیقاتی شان بیان کی گئی باہر آیا تویا اور احادیثِ مبارکہ آپ کا ذکر مبارک خصوصیت دلال بیان ہوا ہے جس طرح قرآن آیات کے قرآن رویل فرقان حمید دیا بارہ آیات میارات کے اندر انفرادی ازم کو شان بیان ہوئی سی کہ اکبر سردار دی جس شان کے اندر کوئی دوجا شریک نہیں بارہ آیاتیاں نے اور احادیث مبارکہ جو امام ابن حجر نے نقل گی دیا نے، نے ستر حدیث جنہ نو امام ابن حجر جمہوری کشریف کے اندر بیان کر رہے ہیں ستر احادیث مبارکا دن آپ تے تخری شان بیان ہوئی آپ دا, دا. نہ مقام اور مرتبے تعداد کوئی نہیں جنہوں ماہی فصل بیان ہوئے لئے. لیکن کلی سی نے بکر رضی اللہ تعالیٰ رہو الفا تو شان جیجا شریق نہیں اندر متعلق احاطی احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والدیا نے جنہوں نے سب تو پہلی آیت جو امام ابن حضر حضرت اللہ علیہ نے نقل کی تھی لہر ایک نہیں سورت والے جناب کرنا کوشش کرا گا جنیا جا سکی پیش کرا یہ پہلے سنا چکی وا ایک جو دسنی دس زیادہ زیادہ وزاؤت نہیں کرنی یہ متعلق جو محدث نے جوزی رحمت اللہ علیہ لکھیا ہے دے دے انفرادی عظمت اور شان بیان کر رہی ہیں پہلی آیت کریمہ کریم سورت دی ایک دو تین چار پانچ آیات سورت میں آخری پن آیا تیسواں سے بارہ خالی اور بہت جلنا جہنم سے دور رکھا جائے گا اس کو جو سب سے بڑا متقی ہے الکتی مالہ یا تذکا جو اپنا مال خرچ کرتا ہے تاکہ پاک کر دیا جائے تاکہ مال پاک کر دیا جائے اپنے مال کی پاکیزگی کے لیے وہ مال اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے وہ ہماری آخری آئندہ اور اس کے اوپر کسی کا احسان نہیں کہ وہ بدلہ دے توجہ میں دیکھیں کی چاہیے کسی کا احسان آه. اس پر نہیں کہ وہ بدلہ دے بلکہ وہ تو مال کیوں خرچ کرتا ہے وہ تو اپنے بلند رب کی رضا کی خاطر اپنا مال خرچ کرتا ہے اولا ان اس ہستی تو مراد سید نام ابو بکر صدیق نژ سوفر آخر کے اندر رب الجلال نے جزا اور سلے کی گل کی تھی فرمایا اگر رضا روزاش ابو بکر نے تو فرمایا والا سویا جنت بھی گے کہ سہبوب دا یار غار راضی ہو جائے گا اور ان اایات کے بیانات کے بارے محدث سماवत نے جوزی فرماتے ہیں قال لفظ الجوزي اجمعوا ان نزلت في ابي بكر وفيه حتصريح بانه اتقى من سائر الامه والاتقى هو الاكرم عند الله بقوله تعالى ان عند الله اتقاكم <سلام> <سلام> <سلام> امام محمد نے نے کہ تمام اتفاق اس ابو بکرد کی دی شان <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> فی تسری صدیق تمام امتانچ افضل اللہ اللہ اللہ اللہ اور سب جو دلان فرما رہے ہیں کہ سب تبر ٹھہرے تو سابت ہوا کہ اللہ کی بارگاہ سب بڑی عزت آئی دیکھی کیا اور آپ نے دلیل رات نے بھی سنائی سی فرمایا ان اکرمل تم اب اللہ افقا کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اتقا ہے جو کیا ہے اتقا سب سے بڑا متقی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا ہے تو جب تو القا صدی کے اکبر بڑے اور اللہ کی بارگاہ میں سب تو ویڈیو اگو آپ دلیل دے رہے نے آپ کی افزلیت فرمائیں ون اک رو لاہے ہو وفا لو جو زیادہ عزت والا ہے اللہ تعالی کی بات میں وہ سب سے افضل بھی ہے سبحان اللہ سب سے فضیلت والا بھی وہی ہے جو سب سے زیادہ عزت والا ہے اور جب عزت والا کون ہے جا زیادہ متقی ہے اور وہ سعید مل اطخا اس آیت اس ربیعلال نے صدی اکبر اندر فرمایا ہے تو جب وہ سب صدیق اکبر نے اور اللہ کی بارگاہ میں سب تو بڑی عزت والا ہے تو صدیق اکبر بنے سب تو زیادہ, زیادہ سارا تو نتیجہ نکلیا او اف دلو بکی فرمایا نے نتیجہ یہ نکلیا کہ ساری چ سیدنا ابو بکرتے آہ... آآ... اس آیت دا محمل اس آیت مولا علی شرح خدا رضی اللہ تعالیٰ ہوتے محمول نہیں کر سکتے رب تعالیٰ کہ, وَمَال عِندَهُ مِن نِعْمَدٍ <تُجزَى> کہ جو سب سے بڑا متقی ہے نا وہ جو مال خرچ کرتا ہے اس, اس کے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے یہ دی بڑی نشانی کہ اندر کسی کا احسان بلکہ وہ جو بھی کرتا ہے وہ اللہ تعالی کی رضا کی خاطر کرتا ہے مولا علی سرکار صدیق اکبر فضیلت نہیں دیتی جا سکتی کیوں صدیق اکبر کسے نے نہیں پالیا مولا علی نو سد لمبی آ نے کیتی کی موللہ ع سدیقی ابدل تو فرمایا محمول نہیں کیا جا سکتا فرما نے کہ ربدال پہ ہے Que صدیق اکبر احسان صدیق اکبر کس دنیا دے بندے دا احسان نہیں رباحو فلو الی نیم توجو نہیں کی مؤلا علی سرکار سلبیا نے پالیا سالبیا نے اپنا مال مولا علی خرچ کیا تو سرکار کا احسان ہویا کہ نہ ہویا؟ تو صدیق اکبر نے تو سی دن سدی کی اکبر ہستی نو لیا جا سکتا ہے تو دوستان گرامی دسی محدث سما بن نے جوری رحمت اللہ علیہ ذکر کر کے دسیا کہ تمام امت دا اس گلے اتفاق اور اجماع ہے کہ پوری امت دے اندر تمام صحابہ تو افضل تمام امت تو افضل بلکہ شان ہے ایسی انوکھی تے وکری شان ہے جہی صدیق پاک نو عطا ہوئی کسی اور صاحب نہیں ملی ہوں اس سے شریف دی تیسری آیت اون دے اندر فرمایا پہلے رب سونے چار کسم یاد فرمائیق رات کی کسا میں جد جی نردے نو پیدا فرمایا مالک سونے تین کسم یاد کی نے تین قسم یاد کو باز فرمایا اِن تم خریدیا حضرت بن خلق اونے بھی پیسہ لایا ابو بکر صدیق نے بھی سی آپ نے بھی پیسہ ہی لایا سی کچھ لوگ خیال آئے بینا دا بہنا کرنا ہے جہاں انہیں خریدی ہے کہ پیسہ لائے جہاں ابوبکر ستیق خرید کے علاق کر دیتا ہے گل ہن کو یہ رب دلدلال صورت واللین و تاری تل قسم یاد فرمایا فرمایا واللین اینا قسم رات بیجت اچھا جاوے ونہار لا تجلہ تل قسم دلید نہیںرا کم <سلام> تجا نہ خرچ کرنا ہو پیسا لا کے بلال پاک نو خرید ہو رہے حضرت بلال بھاری کیمت دے کے جو حضرت بلال الحال آزاد کرایا بن خال خدا سچ کرنا ہوا لوگ نے ساری خیال کی تے خالی سوچ لے یار امید پیسے مال کوئی پا کے خرچ کرنا اتار چڑنا شانناب سدی ہکن تیسری او کریم او فتح ستر حدیث فرما تیسری تیسری آیتھی رب سونا فرماد دوسرے نے رب فرمان کیا ہے سانی نئے نو سانی دو, فرما ہے. ایک نائن جو دو, دے. دو دے. رب فرما دے دے دو, دو میرا مولا برما دے جدو ایک حما فلکار جدو دونوں جد سردار نے بمایا اپنے سب نو اپنے دوست نوا ابو بکر شان تو اپ میں دوست ہوتا ہاں ہاں کر دیتا ہے میں رب ہو کے بھی پیا فرمانا ایک کالا ابھی بکر فرمایا کہ جدو میرے نبی نے ابو بکر نو آخ نہیں, نہیں فرمایا سدی اکبر سرکار تجوا شہیر پاک دروازے مبارک پاس لینا لگی نے تلوار چک کے این کلوتے نے ہاتھ پارنے پہ گل تک نہیں لگ رہا توجہ فرما جدو دو قطار بڑا دو قطار بڑا حبیب مٹھ مٹی دی, دی زمین تو بھرو دال پانی چلنا پہلے میرے الی ویک جمعے والے دن کھا کے سہ ہاں مینو چاہیں لگتا رب نے فرمایا اور نے اسی سکتی رب نے فیکیا تو نے, رب نے تو برما اور کاب نے پا کبھی یارے دار لے کے تر گئے ختم کرنا سلسلہ تمام کرنا جب سارے بندے کھٹتے جانے لگتے جیسا قتل چل رہی ہے فاض ہے کیا ر خدا کرے روشن خدا کرے ایک شما سی جہاں جا چان جی روشنی جاڑ پورے جگہ تک پھیلنا سی پکڑ کے لے آئے گا ایک اونٹ نام دیا گے مکے کے مشرے کافی پی کوئی کہ کوئی کہڑے راہ کو نکل پہ ہوں جدوگ لوگ اپنی یار لالے نے پتھر پیچھے آ رہے بنے گا بے سرانا کو جانے بنے گا اس وقت فمایا جب دونوں چار چونچر نے رب سونا بھی پیاو کدا رب سونا بھی گواہی جملے, جملے دی بھی ہو سکتے الله ما جب میرے نبی نے ابو بکر سے کہا کہ اے ابو بکر غم نہ کر ہمارا لکھتے ان من انا سو کا وَمِن من انا سو کا سعید کیونکہ سیدنا کے اکبر اللہ تعالی ان صاحبی ہوا قرآن چلے ہی قرآن دے لفظ نے نسے فرمایا باقی صحابیت کافر نہیں دی توجہ فرما رب فرما دیا میرے حبیب نے فرمایا ان اللہ اے میرے غم نہ کر بارہ آیا توجہ تیسری آیا جی کریما جی سی بنوکی شان بیاں ہوئی یہ تیسری چوکی تجوا و ربادی قربان دب رب د قرآن مولا علی کی زبان سنو ہر رب دا قرآن دا مطلب کی والذی جا اب س سچ لے ذات جیڑی حق سچ لے کے آئیے کون اے رب پاک حبیب دی ذات اے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم دی اے میرا رب فرمند ہے واللہ دی جا سچ لے کے آئیے تے او سچ بھی ہے سارے لوگ قربان جاوا سچ لے کے آن کون نے رب دبی تے تصدیق کرانے کون نے توجہ سرکار حق سچ لے کے آئے تو اس حق دی تصدیق سب کو پہلے کرنے ہستی کہ سگ دن سدھی اکبر دی تو توجو اگے مولا علی رضی اللہ تعالی اس آیت کرتے اس سورت زمر شریف کی تینتی نمبر آیت دی. ای دی تفسیر مسند بزار حدیث کی کتاب اور دو محدس اب نے اثاقل اس کیا جلدہ حدیث تاریخ دی کتاب دو کتاب, دو کتاب ر محمد فرمانے اس ذات تو براد محمد اربی نظر اور اللہ دی صدق بھی سب تک رو فرما نے شہید لا ابو بکر صدیقی شان بیان اور مولا کہ بے کے تو مراد سرکار دی اس تو مراد سک میں نہیں ساری امر جاندی سب تہلے سر تسلیم ہم نے کی سید نام صدیقی نے آیت نمبر پانچ توجہ آہ آہ سبحان اللہ الرحمن آیت نمبر شاید جب دن تال دے رب, رب, دے سامنے کیا دل اپنے رب دے سامنے تو ڈرے گا رب فی او ہک نہیں دو جن تالوا اپنے رب ڈی جنتا نیلا سترا گان مجھ نہیں بنایا تین انسان بنایا سی تکر چی رح فرمایا جی نو یہ سوچ آئی رب دیا رب کیا ڈرنا کیا رہا رہا اپنے ربو کے کی دیا تھا؟ فرمایا جن جن اے تقوی نصیب دو میرے کئی سن چکے ہوتے ہونوی شروع چا سب تو وڈا می کون ہے مدروز بہار آئیے رب دیامت والے دن کلو تو ڈرن والا کون ہے سیدنا کی اکبر سرکار نے ایمان نال جب سدی اکبر نے دو جنتا بلکہ یہ تفسیر کیتی ہے فرما نے سدیقی اکبر ہستی ہے کہ دو جنتا ایمت آن ہک وہ جنت نے جیڑی آ آسمان تہن پتہ ہے روز جگہ کی آخر گیا جگہ جتھے تشریف فرمان تے جنتا تو دو ملیا کہ نہ ملیں سی سبحان اللہ بلکہ قسم ہوگا جی او جنت بھی کی سرکار اللہ اکبر آپ کا ساتھ اللہ کبھی سید لام بغت صدیق بھی اوتار کرنی دنیا بھی محبوب نصیب ہوئی اس وی جنت اور اللہ اکبر توجہ آیت نمبر چھ اور جے میں اس مقامی جنتا جہاں رب ساپنے کیا جن خلون کو دے دے نے کیا مت والے دل ڈرے کو ڈریا اندر دو جنتا نے فرما اکبر یہ آیت بھی سیدبر ہوئی رب سونے کا حکم ہوا رب آکم دہبوب اسلام محبوب جدو بھی کوئی کام کرنا ہو جدو بھی کوئی کام کرنا وشاورہم فی الامر اپنے یار صحابہ کر لیا مشورہ کر لیا کرو. کرام اس تو مراد بھی سیدنا ابو بکردی بے شک کوئی شک نہیں جارو اعظم رضی اللہ تعالی ہو مسلمان ہوئے تو علماء کرام نے ہے کہ انہا عمرہ ای بارے کوئی کرنا ہوئے اپنے ابو دے حضرت عمر بن مشورہ کر لیا کرے لیکن اور سوالے پہلا مشورہ دے سبحان اللہ, اللہ اکبر اور یہ سنت بالکوی ہے رب کا حکم ہے سنت نبی پاکل اسلام کو اسلام کی ہمیشہ کوئی کام کرو تو آپ تو وڈے جہاں تمجدار ہے دن کرو مشورہ کر لو اللہ ہو بردر بولو سبحان اللہ ساتو جی لو سا رب سوڑ فرما ہے بے شک اللہ تعالی ہو و جب ریلو سلو ملی میرے محبوب کاب فرمان سوڑا فرماند کے بے شک اللہ بھی اپنے حبیبست حبیب کا دوست, دوست نے <تصح acted> آیت نمبر اٹھ جدو یہ آیت لا ہوئی نا ماہ جو علی النبی درود دروگ پڑھنا واجب ہو جائے اچھا جدو یہ آیت نازل ہوئی تو سگھی کے اکبر نے کی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم, وسلم جدو رب دلال کوئی خیر نازل فرمائیے تو کوئی بھلائی نازل فرمائیے تو رب سانو بھی شریق فرمایا سانو بھی رب نے شریق فرمایا بھائی یا رسول اللہ تو آڈے تے درود آئی تے درودی واری آئی سلام آئی تو رب نے پہلے فرمایا اللہ بے شک اللہ تعالی پھر فرمایا اور اللہ نے فرشتے یو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پھیلتے ہیں الَّذِينَ آمَنُوا اے والو علیه رب سونا کلہ نہیں رب فرشت بھی شریف کیا سان بھی سبحان اللہ تو آگے فرمایا ای جب آیت نازل ہوئی نا تو ربلال نے فر ای آیت نازل کیتی علیکم من اللہ کہ وہ ذات جو رحمت بھیجتی ہے تم پر اور اس کے فرشتے نورمراہیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے اندھیروں سے, کر نور کی طرف سے کر ہدایت کی طرف لے جائے توجہ ربیعلال نے فرمایا وہ ذات جو تم پر رحمت بھیجتی ہے اور اس کے فرشتے علمائے فرما دے میں اللہ اکبر اے آیت کریما سید نہ ابو بکر صدیق رو سونا فرمایا انسان تاکید کی اپنے ماں باپ کر ماں باپ بھلائی کر نیتی کا پھر طویل آیت حمل ات ہو ام ہو اک ہو اس کی ماں نے انسان کو اٹھائے رکھا تکلیف کے ساتھ اور جنم دیا تکلیف کے ساتھ وہ پھر سال وہ حمل وہ پھر سال ہو اور اس کا اٹھائے رکھنا اور دودھ کی مدت تیس مہینے ہے کتنی تیس مہینے ہتار بلگا کہ جب وہ جانے کو پہنچا وہ بلگا ارب آئین اور چالیس سال کو پہنچا اس نے کہا رب اے میرے پرورتگار مجھے توفیق فرما ان اش کوار مجھے توفیق تھا فرما کہ میں شکر کروں تیری اس نعمت کا تیرے اس احسان کا جو نے میرے اوپر کیا اور میرے ماں باپ کے کی اوپر کیا اللہ <تصفح> توجہ <تصفح> اور مجھے توفیق فکر کا فرما ایسے عمل کی کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے وہ اصل تھی اور میری اولاد کی اصلاح فرما ان تو ان ملنس میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں فرما دینے آیا کریمہ سیدنا ابو بکر صدیق جو رب سونا نال قبول فرما دے دا. طریقے تریقے قبول فرماگا ہی جو ہے تو نہیں کینت جاوز ہونے تو درگر فرما بل اے قربان جاوا لوک جنتی ہو جنت ٹو جان گے سچ کے ہے سکتی وعدہ کیتا گیا ہے جھوٹا نہیں آیت نمبر نو ہے جیڑی دل جلال نے حضرت اکبر فرمائی دشمن سن دن سن رب سونا فرما دن ما فی سدور سینے جو ویرا بولو متقابلین فرمایا جنت آمڑے سامنے تکیا لا کے ایک ویسے ہو گئے جب بھائی بیٹھے فرمانے نے لڑائیاں نہیں جنگلے نہیں سورو راحنے سامنے جنگل ترکیے لا کے انج بیٹھ گئے جی بھائی بیٹھے ہوں سبحان اللہ آیت نمبر اللہ اکبر کبیرہ آیت نمبر 11 رసూل نے فرما دیا ولا یختلی الفضل منکم والصاعات ای یعطو للقربى والمساكين والمہجرین فی سبیل اللہ و یعفو و یصفح ولا تحبون ان یؤتی الله لأحد والله غفور رحیم تم تو سورۃ النور آیت الزام صدیق دی اللہ بھی دے دے موافقت دے دے دے کی شکار ہو کے اسے اکبر سکبر اللہ چپ صدیق اکبر, دا دا اکبر منافق کی سدیق بہادر کسم چھگ کہ میں خرچ نہیں دلاؤں. خرچ نہیں کر رب دل جلال نے قرآن اتار فنو قرآن دے فرمایا الفَضلِ اے ایمان والو جو تم میں سے فضیلت والے ہیں وہ قسم نہ کھایا کریں ایسی بات کی ہے اے اے اے اے اے کیوں فرمایا گریب دے نالنا تامن کرنا فرمایا یہ انبیاء ہے اور مالولہ قسم نہ کھان اللہ بولا میرے گرام برمانڈ نے قسم نہ کھاؤ اور جاؤ سی کے اکبر نے بھی حق ادا کیا جدو یہ آیا گریم سرکار نے پڑھ کے نا تو صدیق اکبر رضی اللہ ہو فور قائم ہوئے اور عرض نے یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماؤ میں کام ہوسم چک لو کہ میں نہیں کرنا فرمایا قسم دا کفارہ ادا کرو اور اس کام نو جاری کرو سلطان نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق جہری قسم چکی کفارہ ادا دا کرو اور اپنے نہیں لایا। نہیں لایا. ہے؟ تسلیم حکم دے اندر بھی دے صدیق دا پہلا نمبر ہی سردار کا اس وقت من پہلے نمبر لو آپ نے مال لیا جو کچھ دے سنو لیا دیر خالہ پہنچ گئے, پہنچ گئے اور میں، میں تینو نہیں دیا گا پر میرے مولا تو حکوم آ گیا بھی دشان دیکھو نا کہ کیسی گل ہے کہ کام بندے کو رب قرآن اتار کے آمدر آمدر آمدر آمدر آمدر آمدر میری گلچو نہیں اللہ اور نبی پاکیم کا شان کہ محبت شکر و و کہ میرے ہر امتی واجب ہے اے کیوں واجب کہ سرکار دا حکم جدو بھی ہویا ہے جے مکہ چڈن کا ہوا ہے تاہر جو نہیں کی تھی جے تصدیق واقعی کرنی سی دے دے خرچ دا شکریہ ادا کرنا قیامت تک آن آر متی گرام بھی سنت نو ادا کرنا خیر نے او مسجد حصہ بہت سارے حصہ نات نے ایک تو اصے دین سننے جما پڑھنے نماز پڑھ لینا توجہ نہیں کی جناد ہو جاتی ہے اور دوا کہ یہ چھت تھلے پہ جانے لائٹر لگی ہوندی نے تو روشنی تی جانے گرمی ہوں پکھے چلا لینا اسی طرح ہی نہ روپیہ سو مسجد تے خرچ کرنا گوارا نہیں کرتے نہیں تو احسان نہیں اگلے خرچ کرتے پی نے ہوں دوستو یہ سو احسان مسجد ہے اس وارا بجلی تے گیس کا بل پی ہزار روپیہ بٹ سب ری پی ہزار روپیہ اپنی مسجد ہے لایا جی ہوں سدیق اکبر کی گل سننی تو سوچی ہے اور انہیں گل نو سن کے رب تالا دے راہ کے اوتے رب دے چ کرنا, اے اور ہاں پہی. سارا جو آپ استعمال کرنے ہاں, اس واسطے دل کھول کے تعاون کرو تاکہ مسجد کی جہی ضرورت ہے یہ پوری ہو جائے اور دوجا میں پچھلے سمے بھی ارد کیا پرسوں بھد کا دن گزریا ہے قرآن نے دے دی ربران بارہ اتنا ستر ادیس نہیں کی تھی تھی تھی <سؤال> پڑھا اور گھر کے اندر بہ کے بھی تسکرا اور بالخصوص دعوت یاد رکھو تاکہ اس حدیث پاک عمل کر لیے کہ جو فرمایا میرے ابو بکر صدیق دی محبت اور میرے ابو بکر صدیق دا شکریہ ادا کرنا میرے ہر اکروازی قسم خدا کی بہت ساری وجوہات لیکن ایک بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ میں پہلے بھی کتاب نو دسیا کوئی نمونہ نمونہ نا کوئی نمونہ ہوئے. کس سے دیکھی دا نمونا بندہ چیتی کر لیا کیونکہ جد ہو رہے ہیں تو بندہ انہوں نے ویق ویق ویق ویق بھی نہیں سبر نے جا بھی مومن نیکی کرے گا جتنا سواب لبنا ہے اتنا ہی سوال سجید راگ بکر سدیق نو لبنا کیوں؟ ہر بندے کی نیکی آپ کیوں شریک نے اس واسطے کہ دعوت اسلام جو پہلے آپ نے پور دا اللہ تبارک سانو نا قدر دی توفیق دا و تعالیٰ سان پاک قدم و چلن کی توفیقہ فرماغان